اولا یو نس اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب یہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسا کو اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وان لے آئیں تو اب کہہ دیجیے ڈنکے کی چوٹ او یاس کہہ دیجیے اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ سنا ہے پڑھا ہے سورہ آراف میں وہ یا قوم یا قوم یا قوم میری قوم کے لوگوں لیکن محمد رسول اللہ کی انتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبوس نہیں ہوئے صرف پوری نو انسانی کی طرف جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے حوالہ دیا تھا یا الناس من بدور خلام الدین تو یہ آفاقی رسالت ہے عالمی رسالت ہے انسانی سطح پر ہے بولیائی رسول اللہ تم جبھی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف اللہ ملک سماواتے و یہ بات پانچ مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بے پوری نو انسانی کے لیے ہے. جس میں سب سے نمایاں آیت وہ ہے وبا صلاح کا اللہ کا فت سے بشیرم و ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نو انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر باقی یہ کہ اور مختلف مسالوں میں چار مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بے جو ہے کسی خاص قوم کسی خاص ملک کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری نو انسانی کی طرف ہے کوئی تم رسول اللہ کم جمی ان لذیل سماوا میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی وہ موت والد کرتا ہے فعام ملنا تو ایمان لاؤ اللہ پر وہ رسول ہند نبی اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے اور جو یوملہ ہے وہ کلے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اس کے کلمات پر اس کی باتوں پر وہ اور اس کی پیروی کرو لال تہ تاکہ تم ہدایت پاؤ یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا سے کہی تھی یہ اس کی اس کے مطابق میری بے ہوئی ہے اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہید ہے تیاری ہو رہی ہے چونکہ اب مدینے کی طرف سفر کرنا ہے یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلے وہاں پر ہیں ان سے براہ راست ہم صاحب کا پیش آئے گا ابھی تک براہ راست کتاب یہود سے نہیں ہوا یا بنی اسرائیل سے کوئی کتاب نہیں گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے اساتن سے مسلمانوں سے لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد وہ بن قوم موسا امتن یاد بلحق وہ بھی آگے لور پر کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے امتون ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جرو قدر پینبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو ہماری نہ ہو یا بڑی اکثریت ان کی جو ہے نا ہنجاروں پر رہی مشتمل لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے حوالین کی ان کے ساتھیوں کی بب ان قومی موسا امت ہوئی یاد البل ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قوم موسی میں سے ایسے لوگ ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے عدل بھی کرتے تھے وہ قطار نہ ہوں مصرت اشر اور ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا بارہ بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں اسبات عمامہ بار بار جماعتیں بن گئیں علیحدہ علیحدہ ان کی امتیں بن گئیں علیحدہ قبیلے بن گئے کیونکہ یہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان میں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے تو ابھی وہ انسان کا جو تمدنی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا لہذا اس قبائلی نظام بھی کو اللہ تعالی نے ان کے لیے باقی رکھا چناتے پانی بھی جب دیا تو بارہ چشمے تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیحدہ ہو اور یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے کوئی نظا ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کر سکتے ہیں لیکن اگر بین القبائی معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا ووہینہ علا موسا اک دس دسکاہ قوم اور ہم نے وہی کی موسا کی طرف جبکہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے اندر آسا کر حاضر کہ اپنے اسی اپنے اسی آسا اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے چٹان پر فم بجزت من حسنتا عشر قاعدہ تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ بہے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں قطع میں کلو ناصم مشربہ ہر قبیلے نے ہر قوم نے پہچان لیا معین کر لیا اپنے مشرب کو مشرب یہ بھی اس میں ضرف ہے پینے کی جگہ اپنا گھاٹ گھاٹ معین ہو گیا یہ چشمہ ہمارا یہ چشمہ ان کا یہ چشمہ کا ہے یہ بنی لاوی کا ہے یہ فلاں کا ہے یہودا کا ہے بزل اللہ علیہ اور ہم نے ان کے اوپر سائبان ابر کا تاریخ کر دیا تاکہ دھوپ سے بچے ونزل علیہم المن ابسلوا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کے ذریعے انہیں خوراک بہت پہنچائی اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ کلو ملتا یہ بات عمارت کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رسک میں دی ہے وہ مذما اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے پہلے بھی الفاظ آئے ہیں کہیں میں تیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وہ معظلم نہ ہم ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا معظلم ہوں نا انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہمارا کیا بگاڑ لیں گے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے بندوں اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور تم سب کے سب اولکم رقم و آخر و ام سکوں جن سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے موتی بن جاؤ میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میں تو غنی ہوں تو امار ضلع انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلاک ان کانوں انفساؤں لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے وہ اس نیلا لہن اسکولوں کر جاتا اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس مستی میں یہ جری کو پہلا شہر فلسطین کا کہ جو یوشا ابن نون جو ان کی سرکردگی میں جب بڑی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس میں تم رہ سکتے ہو بس جاؤ کلو منا ہے سو سے اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ وہ کولو اور دیکھو استغفار کرتے رہو کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے ہماری کوتاحیاں ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے بد خل الباب اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو نہ خود نہ آتے کم ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ اداشتیں ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے سر نزید المحسنین اور نصرت یہ کہ وہ خطائیں وہ کر دیں گے جو ان میں سے محسن ہو گے تم میں سے انہیں تو اب اور دیں گے ان کے درجات بلند کریں گے ان کو اور اونچے سے اونچے مراتے بتا کریں گے فبندین ظلم کال غیر النزی تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے گناگار تھے ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے یعنی وہ کہا گیا تھا حت انت انمت انمتن ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے فارسلہ علیہ بریج کا منت تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے بما کانو یزلبول مسب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا بس الحمد القلیت الطیقانت حاضرت البہر اور ذرا ان سے سوال کیجیے اس بستی کے بارے میں کہ جو شاہی نے سمندر پر تھی حاضرت البہار سمندر کے کنارے پر تھی یہ اوساب شبد کا واقعہ آ رہا ہے اس یادونا اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلاٹ کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اب بھی وہ کی بندرگاہ ہے اور میں جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے بلاکیڈ آف دی آف دی ایلات پورٹ اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے اور یہ کہ سہرائے سینا بھی مصر سے ہتھیار لیا تھا گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے اور پورا مغربی کنارہ جو, جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا وہ اردن سے اس نے ہتھیار لیا تھا جس میں سے صرف سینائی کنسلا بھی واپس کیا گیا ہے اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونس سی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں باقی یہ کہ گولان ہائس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تو وہیں پر اسی علاق بدرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہیں پر یہ کوئی قوم مچھروں کی آباد تھی بس الحمن کریت قلتی کالک حضرت البہر وہ سمندر کے کنارے آباد تھے اس یادون سبت جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے اس تاتی ہی یوم سبتہین شرراہ جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم سبتہین جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا سرراج شرراج جیسے کہ نیلا کو چلاتا ہے یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ پار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھیں مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے سکھ سنس دے رکھی ہے حیوانات کو بھی ہے انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا اب وہ آ رہی ہیں اٹکیلیاں کر رہی ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں یہ کھڑے ہوئے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اس لیے کہ سب ہے ہفتے کا دن ہے پکڑ تو نہیں سکتے تو سر آتے تھے جسے نیزے چل رہے ہوں وہ یوم لا یس لا آتی ہی جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی چھ دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے کزالے کے نبلو ہوں بے اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استحصال کرتے ہیں تمسر کرتے ہیں وہ اس کال تم یہاں بھی نوٹ کر لیجیے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا تین حصوں میں یہ قوم تقسیم ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو دیکھو نہیں مل کا فرید انجام دیتا رہا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرتے کیا تھے ہفتے کے روز گئے گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں واپسی کا راستہ کر دیا بند مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی تو فائدہ کیا ہوا اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں ذکر میں عبادت میں تورات پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ چھ دن تم کام کرو دنیا کا اپنی معاش کا ساتواں دن تم خارج رکھو اللہ کے لیے دین کے لئے لیکن جب وہ گڑھے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی تو جو اصل رو تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استحصال کیا گویا کی شریعت کا مذاق اڑایا اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے ایک بوت ہے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن بنا نہیں کرتے تھے خاموش لاتے تھے تیسرے بوتھ ہے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جڑی ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے اس قالت متن جب کہا اس درمیانی طبقے نے منہ ان میں سے قوم اللہ بہن کو کیوں واس کر رہے ہو ان لوگوں کو کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہ تم اور نہ ہی بلکر کا سر انجام دے دے کے تھک گئے ہو یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے اللہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا لےما تعزون قومن اللہ بہل قوم اور معذ بہم عذابن شدیدہ یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب قالو اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے جو خود بھی بچے ہوئے تھے گنا سے روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے بعد آ جاؤ یہ شریعت کا استحجار نہ کرو مداخلہ اڑاؤں کالو مادر تو کو انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے یہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے ہم نہیں مل کا فل سر انجام دیتے رہے ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے وہ لال اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور کیا پتا ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے کوئی ایک شخص تعیب ہو جائے تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا لا اللہ خیر من اگر اللہ تمہارے ذریعے سے علی ایک شف کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے تو اگر ایک بھی بچہ لال فلم تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر انجینانی ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے وہ اخذم الجین ظلم و بے اذابلم بعض ان اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں گناہ میں اور شریعت کا استدا کرنے میں کہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا ان کی اس نا انجاری کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے فلما آتاؤ امان ہو جب وہ بڑھ گئے چڑھ گئے بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا پلنا لہو تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر زلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اس کی تفسیر یہاں آ گئی ہے بار کنواہ فل قرآن عظیم و نفانی ویات بلآیات حکیم